الحمد لله الذي هدانا للإسلام سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف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 منوسو علئی وسلم تسلیم سلام قیا سیا رسو والا بھی حبیب اللہ صلی اللہ والسلام علیک یا سیدی خاتم النبیین وعلی آلك و یا نور رب العالمین اللہ اللہ بکھیلا موضا دوران براتی علی پل مدرسہ مدرسہ امام احمد رضا طرفوں ضلع لودرا اندر بلوچ برادری دی طرفوں روحانی دینی اسلحی دے دی تمام شراک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ مدرسہ مدرسہ امام احمد رضا مدرس مولانا محمد شاہد صاحب مدرسے سر انجام دے رہے ہیں اور دوست مدرسے حقوق اور دیگر فرائض پورے فرما پروردگار عالم سب کی خدمت نو قبول و منظور فرماوے دوستان گرامی ناچیز دا اجدا اور, اور دینے کی شرعی حیثیت اور ناصر دی تیس سالہ زندگی دائ معمول رہے جس وقت کچھ نے جہالت یا حماقت کی وجہ اعتراضات اٹھائے نے تو انہوں نے اتراضات نور کرتے گل میری بے زمیر ہو کے چند دی کر گیا نا دی آخر بھی نہیں صرف بے زمیر دی لڑ سی میرے بے زمیر بنانا اربا روپے خربا روپے میرے پیرے آ جانے سنگیا نا سنگیا کوئی نہیں یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در دردار دردار چوڑ کتا کیوں سدو چول کتا کیوں سدواں ایڈے بخار وردار کم ساڈے کو نہیں اللہ رسول دربار غلامی کافی کم رجوک خرچ سا کرنے کوئی ندرانا جس وقت رضا اتنے چندہ مگر گا تو میری اپنا کچھ سیاح بندے گا بےتی کرتا پا دن چڑی من نہیں حضور نے آخر میرے آقا نے جو کم کیا ہوں امت سنت ہی بنایا ہوں اور حضور کی سنت ایسا نہیں چلنا چلنا ارے میرے بھائی میں مذہبت کی تھی چندے دی وہ ہی چندہ جیڑا انہا شرطان نہ ہو گئے جیڑیاں اسلام میں اندر رکھیاں گئے جیڑیاں اسلام میں شرطان رکھیاں گئے اگر انہاں دو چھڑ کے ہوئے چندہ تو اوہ دی مذہبت کے آکھ تو جی اسلام دے بالکل مطابق ہوئے تو یہ چندہ کرنا پاک دی سنت اسلام دا بہت بڑا حکم ہے لگی ہاں اس تدریس تحریر دا سلسلہ بھی شروع کیتا اور الحمدللہ چند مہینہ ناچیز نے دو کتاب مکمل کر لیا مسل ہے تلاک کی کتابت ہو گئی تشہید مرحلے گزر دی تو یہ انشاءاللہ اللہ آئے گی دنیا ویکھے گی کہ جیڑی تاقی اصا پیش کی تھی. اللہ تعالی دے فضل نال بڑے بڑے امامہ کو نہیں لبے سب کچھ کے باوجود سب کچھ ناشیر منتخب سبب بیان کر نسبت دعوی رکھا نے اپنی جہالت یا حماقت بنا اتراج کہ یار پہلو چندے خلاف سی چندا کیوں کرن لگ پایا صرف عوضہ جواب پیش کرنا اے موضوع جناب نا اس اندر جواب بھی ہو جانے اور انشاءاللہ اللہ جناب نو بہت ہی حقیقت مسلے ہو جائے دوستان گرامی چندہ لینا چندہ دینا شرعی احکام ادے کی اس وقت ناچیز کا موضوع ہے دوستو میں کسی بھی موقع تد نہیں آخیا کہ چندہ لینا دینا حرام ہے نجائز ہے میں کسی جگہ سے ایسا کتاب نہیں کیتا اس وجہ کہ میں جہالت منہ چکا سب کہ اسلام دی اسلام دینی خدمت واسطے چندہ کرنا فرض ہے اسلام اندر متواتر رے اس دی مطلقاً مضمت کرنا اسلام تو خارج ہو جائے کیوں قطع یقینی مسئلہ اسلام دا اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر مسلمانانوں نیک کمان دے اوتے مال خرچ کرن دی جگہ جگہ تے رغبت اور فضیلت دیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی شریف دی اندرے مشہور تمام صحابہ کرام دا معمول حضور کرتے سن ترغیب دین دے سن دعوت دے سن خرچ کرن دے فضائل بیان فرما سن اگے میں چل کے دسنا تمام امتِ مسلمان دے مشایخ اولیاء علماء صلحاء یہ کم کاردے لگے آئے جہرے کم نوں اس طرح اسلام دے اندر اہمیت اور شہرت حاصل ہوئے کیونے ممکن ہیں کہ میں انوں یک لخت حرام کہہ دے تو میں ٹھئی گیا گزرے آسان میں چندے کٹھے دی باز سورتوں دی مذمت کی دی اگر کسی نے ہر حال دے اندر اور ہر سورت چندے جمع کرن نو حرام اور نجائز سمجھے میرے کسی بیان تو کسی نے بے وقوفی اور جہالت ہے دلت کسی دلط سمجھ کسے صاحب علم گل اعتراض نہیں ہو سکتا غلط سمجھنا کسی کا اور بات ہے غلط بولنا اور بات میں غلط نہیں بولیا توجہ ہوں میں سب پہلا قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنی کہ جس آیت مبارکہ دے اندر پروردگار نے ساری دنیا کے مسلمان اعلان فرمایا ہے کہ فقرا اور او درویش جیڑے لوکاں تو لوکاں تو پیشا ور منگتے بن کے اور بار, بار بار سوال کر کے منگن کم نہیں کرتے لیکن دیاں ضرورت نے اور او لوگ اپنے دینی مصروفیات بیٹھ کے ادھر ہی ہی اپنا وقت صرف کرتے کاروبار ذرائع معاش اور وسائل وال توجہ نہیں کر دے کرن <تصفح> تے انہوں نے بتھیرا کچھ لب ساکت دے لیکن وہ اپنے سارے پاسوں ذہن نوں ہٹا کے تے دین دی خدمت واسطے مسروف کر کے بیٹھے نے اللہ اعلان کر سب تو پہلے نمبر تے حقدار دار ہیند تو آٹے صدقہ خیرات دے تے اے ہوئی لوگ <تصفح> سورہ بقرہ شریف سورہ بکر شریف آیت نمبر دو سو تہتر پرور دگار نے فرمایا للفقرآلین اخروفی سبی لس تیو نربم فل اب لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم پروردگار سونے خالق مالک نے سورج بکرا دی آیت نمبر دو سو تہ تر امایا صدقہ خیرات حقدار کون جس طرح اللہ د قرآن دا نظریہ ہے جو اللہ د قرآن دا بیان ارشاد ہدایت نا چیز نا چیز ذہن نہ چیز پہلے دن دے ذہن رکھ ہے آج دے دیں سونا ربلا ایسے تنگ دست فکورا ایسے تنگ دست احسرو فی سبیل اللہ سمیل جنہ جنہ روک کے روک کے بٹھا گیا ہے اللہ د رستے افسرو فی سبھی پرور دگار فرماؤں صدقہ خیرات حقدار کون نے لکرا او فرا نے اللہ دینی فی سبیل اللہ پروردگار نو اللہ دے رستے ڈکیا دے گیا ہے اللہ دے رستے دے اندر روکیا گیا ہے کی مطلب او اللہ دے را دے راہ اندر بیٹھے نے رب دے دین بیٹھے نے لیکن کنے بٹھائے نے وہ کسے لالچ کی وجہ لال نہیں بیٹھے پروردگار نے ہی بٹھائے نے اگر او بھی اٹھ کے لوکاں لوگ ویم کرنے شروع کرتے ہیں دنیا بڑی کما لینی ہے پرور دگار نےگار فرما ہے یہ اپنے آپ نہیں بیٹھے میں رب کے پی بھٹے نے ہے کوئی کسی کم دنیا مصروف ہے ہے کوئی... کم دنیا مصروف ہے. کوئی... کم دنیا چھ کوئی... اپنی... اپنی اولاد نے اولاد کی وجہ اولاد نے دنیا دے کم چصروف رکھا ہوا کسے ن بیوی نے مصروف رکھیا ہے کسی نو نے مصروف رکھیا ہے کسی نو کس شخص نے مصروف رکھیا ہے فرمایا اس بوتا حق ہے جنہوں نو اللہ نے اپنے کام چصروف رکھیا ہے یہ حقدار زیادہ اوہی نے اح سرو اح جنہوں اللہ نے بند کر کے رکھا ہے وہ لگ تسامی خدمت دی خدمت روک جاو اس ہر کسی دنیا نے مصروف رکھے تو میں اپنے کام ہی مصروف رکھا اللہ سروف oh, oh, oh, مجھول کا سی گا سروفی سبھی اللہ بند ہو کے پابند ہو کے بیٹھے نے رب فرما نو پابند کرنے والا میں میری وجہ نے اگوں سفت بیان ہے بولے فرمایا لا او دنی او اپنے دنیا دی خاطر مال خاطر تجارت خاطر سفر دی طاقت نہیں دے کیوں سفر نہیں کر سکتے ج سفر کرتے جہے کم رب نے بٹھایا نہیں ہونا جہم پروردگار نے بٹھایا کم نہیں ہونا مقصد ہے اللہ سونے کا فرما ہے زمین سفر نہیں کر سکتے کرتے مقصد پورا نہیں ہوتا نہیں دے بھی کر سکتے مزدوریا محنت کری آئی اللہ سباہ سارے کام کر سکتے لیکن وہ بیٹھے کہ جڑا مقصد رب سونے وہ پورا کرنا ہے جس کام پرور پروردگار نے سان پسند اسی کام من التعفف جڑا شخص انہوں دے حال جاندہ نہیں یہ حالات چھا بے خبر انہوں دے حالات حقیقت حال تو پر رزگار فرما او اور سمجھد یہ بڑے ایماندار نے اللہ حقیقت جانا پریشان تنگ دست نے اور بڑے مالدار سوال کریے یار اچھا لیکن اج کرنا سنو چنگا نہیں لگتا اللہ فرمایا اپنے آپ پاک دامن ہر مینے تے تانے تومن رکھنے تلی جو نہیں کے سوال نہیں کرتے وہ پرور دگار فرما جی سدکا دے یہ فکیر رب سونا دی, دی درویشی تنگ دستی سارے نشانیاں تو تین پتہ لگ جائے گا فقیر درویش لوگ تارے تو پچھان لوے گا توجہ کسے تو گل کے سوال نہیں کر جی منگے گلو پیمانے اصل حقدار نے کام کدی نہیں ویک گا کدی چمبڑ کے نہیں مانگ گل پیک نہیں مانگتے اگلے نریشان نہیں کرتے فرمایا لینا حقدار ہے اللہ اکبر او کبھی سمجھو فرما ہوں جدو ان شفت والے اصل حقدار نے انہوں دیا ضرورت پوریا کرنے او مردی گات جے نہیں مانگ دے منگنے پاک پاکتا من ہی پسند کرتے سوال کرنا پسند نہیں پروردگار کرتے پر وردگار کہ فکیرو جی تب نچانا چاہتے میں اپنے قرآن کے اندر تاری ضرورت پورا اعلان کر دینا میں قرآن کے اندر اعلان کر دینا ہاں میرا نائب محمد میرا محمد کریم وہ ایلان واسطے سوال واسطے میرا محمد سوال کرے گا آپ بے پرواہ ہوا صدقہ لینا ہی حرام کر دیا گا لیکن کو واسطے اور سوال کر سب تو پہلے لوہ لولا شریف مولا جنہ داستے آیا تکری مؤتاری سی نبی سونے ہزور مسجد جم سڈ جٹ جٹ لوگ اپنے دے باہر بنا نے مٹی دا تھڑا بنیا ہویا سی اتنے چھپر جل لگا سی او نبی سونے دا درویش کدی سو کدی تر سو تو نبی جہاد دینا کپڑا نبی دربار سے روشن سن تاکہ جڑا اللہ کا قرآن ہے سب تو پہلا اصل سمجھ کے تکبیر ن سمجھا دئیے نام لکھے نشان تو کوئی نہیں لیکن یہ نام لکھیا تو چبوترے والے صحاب سب پہلا اج دے درویش سن کسی دا صرف کمیس ہوں کوئی کسی رنگ جس حال چیٹا ہوں وہ اپنے اس حال بڑا ہی خوش ہو پتا سی بیٹھے راضی حضرت ابو ہرارا دن ابو ہرارا سرکار فرما جن بھی بخ آ سب بیٹھیا ہونا کدی سوال نہ کرنا پر اللہ شریک مولا اپنے نہیںلہ و شریف حمر آیات ایلانگتے میں ربا کہہ رہا وا میرا حبیب دی طرف ہوا منگ دا جائے توجہ پاک محمد کریم توجہ اُنہ دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دے ذمہ دار محمد کریم بن گئے حضور نے اُنہ دے بارے خبردار کرنا اپنے سنگیاں بیلیاں تگڑیاں نوں حضرت عثمان غنی ورگیاں نوں خدمت شان بن گئی پرگار نے اور دے دینی مدرسے تو دے, دے واسطے مثال قائم بن گئی ہوں ادھر ویکو نہیں سنگ اللہ پاک دسیا جہ حقدار نے پہلی صفت یہ اللہ دین کمینی ہوتے نہیں بہن گے بولو بولو کسی دا بھی مقصد حقدار نے پہلی نشانی نشانی علامت دنیا کمینی کمینے مقصد نہیں بیٹھن گے او بیٹھ گے بیٹھ گے نعرہ تکبیر بول میرے ویر نارائ تکبیر رسالہ چشتی سونا را فرمان جنا جسا امداد دینی جنہوں تصا سد کے خیرات دے دی پہلی نشانی ہے کمینے مقصد آستے نہیں بیٹھے صرف دین دے مقصد گئے بیٹھے ہواحت اس اس نہیں جاگا جقصد چند نہیں کرتے اپنے مقصد کردے میں حد تک آسی وقت کے لیے ایر آشارہ کافی ہونا کچھ نہ کچھ آخر مسلمان امی تمیز رکھتے ہو گے کہڑا جڑا ہے جڑا شیتان ہے آخر تو فرق کر لو گے نا ہاں تھی چوہا لبن لگو کئی ماردیا دی پوشر تک پہنچ جی اتے بھی بانی مہربانی دین تے چوہے بن کے دے اللہ فی او پابند ہو کے بیٹھے تجارت سفر نہیں کر سکتے مال کمانے کے لیے سفر نہیں کر سکتے توجہ ہے جی کرن لگن کر سکتے ہیں لیکن کی کرن کربند جو بیٹھے نے رب سفر تا نہیں کر سکتے نہیں مال کماؤن بڑے بڑے سفروں کر سکتے سفر توجہ ہے تیسری مانگ دے نہیں کے سو اللہ ہو اخبار پر فرما جڑے مسکین فکرا نے نا تین دسی ہیں چوتھی دسی سو مانگ دے نہیں گاڑ پہ کے پائے ہے نہیں یہ کے مانگ مطلب نہیں کہ ایک بار توجہ الحاف جو قید ہے نا علم لحاظ بلاغت کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں یہ اتفاقی قید اصل میں اس کا مقصد مذمت کرنا ہے ان منگتوں کی اللہ پاک لا پاکا الافا جڑا فرمایا نا اس کا مطلب نہیں کہ وہ منگتے ہیں لیکن گل پہ نہیں مانگ نہیں ہے چکی دس چکیا وہ تو لگتے مالدار نے کیونکہ دے ہی نہیں پیچھے لگتا دے نہیں اگو ہے گل پی نہیں پیچھے ہی نہیں اگے ہے گل پہ نہیں مانگ اتنے کی مطلب ہے یہ ہوں امی گل کراگا سمجھ آئے گی اتنے سونے پروردگار صرف مذمت کرنا چاہتا گال پی انہوں نے جڑے گل پی منگتے ورنا مطلب نہیں سفت گل کے نہیں جب وہ نہیں تو گل پہ منگتے ہی نہیں تو پھر گل پہ کھے منگ سکتے ہیں اور اصل دسنا چاہتا ہے بڑے گندے لوگ نے وہ جہے گل پہ منگتے ہیں یہ نہ دیا کرو یہ پیشہ وار مانگتے اللہ واسطے کہ اللہ دا نام آ جائے بزرگ فرما دے خالی نہ موڑو خالی نہ موڑو کیونکہ اللہ دے نام دی قدر بڑی حدیث شریف حدیث بھی پڑھی سیف پڑھی اللہ اللہ دا نام سن کے فرما بزرگ لوگ اسے اللہ رسول دا نام خالی نہیں جان د مسلم آیا نو نبی دا واسطہ ہی دے دے خدا یار گل جب تک اللہ رسول اللہ واسطہ نہ پاو گل کے جنہ مرضی منگے انہوں دینا نہیں چاہی پر پروردگار نے مذمت کی مذمت کرنے کی قید کا اضافہ صرف اس مکمت کے لیے ہے ورنہ پچھلے کی صفت نہیں ہے بولو چار اولا بائے بخلی سیلا بائے وجا بخاری شریف یہ فکیر مسکین واسطے دے کما واسطے پاک محمد کریم منگتے سن اپنے نہیں مسکین واسطے क्यों जो रब जो आखे ए रब आखना है झोली चुक चोली चुके بولو بخاری شریف کتاب العلم. باب نمبر بتی حدیث نمبر اٹھانوے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نو فرماندے بابسا امام لا عورتوں نصیحت کرنا انہوں تعلیم دینا انہوں دین دسنا توجہ کرا حضرت عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ فجعلت سودا کا فجا لاتم طرف فِي <صعوبهي> حضرت عبد نبی پاک صلی اللہ کسی عید کے موقع دے دے؟ کوئی حضور مسجد شریف آقا دے گھر مبارک بالکل حضور سرکار مسجد شریف جی بی گھر پاک دے گھر پاک بیبیاں پاک مسجد دے اندر نبی پاک سرکار صاحب نے نماز پڑ مسجد چھوٹی جی سی ج مدرسے مسجد بنائی مدرسائی چپر مبارکور مبارک دے سن جسے مسجد بنان لگی سی میرے آکا نے فرمایا سی او چتیا جے او بنایا جے ج حضرت مورسا نے بنایا نامدار وسلم نے سنیا صلی اللہ علیہ وسلم خیال شریف آیا جہیا گھر اندر میرے بیبیاں بیٹھیاں نے جڑیاں میرے گھر بیبیاں بیٹھیاں لگتا انہ آواز میری نہیں پہنچی وہ گل میری نہیں سن سکی ہزور ہزور حضرت بلال آ پتر تشریف لے گئے انہوں جا کے ایک حدیث مبارک بیان فرمائی ایک گل بیان فرمائی جس کے اندر ہزور نے سد کے خیرات کرن دیو رگبت دی ترکیبی ہدایت کرو بی بیو توجہ کر اے لفظ نے بہت فرمایا بیبیاں وہ امرا ہننا بھی سادہ کر سدکے حکم فرمایا کردیا سنیا انگوٹھیاں اتار وگوٹیاں حضرت بلال نے کپڑے دا لڑ سی حضرت بلال حبشی نے توجہ ہے بولتے نہیں حضرت بلال حبشی نے کوئی کنا دیوالی کانٹے جناب جی کوئی انگوٹھی لا کے سٹ دینی جو بھی کسی کو گیا حضرت بلال جھولی چک کے تے چندہ کٹھا کر دے پھر پاک محمد رغبت دے رہنے اور معلوم ہویا محبوب دی امت چندہ کٹھا کرناڑا جھولی پھیلا کے تے حضرت بلال حبشی اے جڑا محمد بان بھانگائے ہے اللہ اتنا نقطہ یہ مسئلہ جو کچھ ہے یہ پردے کا حکم اتر پہلو بردے دے حکم اترن تو پہلو آقا دے حکمت تو صدقے جانا ان صحابہ ہور روی تے ہے سن انہ حبشے دے بلال نو کیوں چنیا توجہ فرمائی حضرت بلال رنگ دے تو پتہ ہے حبشی جو سن رنگ دے وہ جا سن حضور انہوں لائے گیا پہ تاکہ کسے بی بی دی نظر نہ خراب ہو واہ واہ حق، حق، حق بلال کے بلال ہی سنو تو آشق محمد کریم پسند نہ کرے محمد میک حلو. توجہ ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا حکمت بھرا سبق دیتا ہے وہ بول دے نہیں جے یہ دا مطلب ہے جڑے کمینے عورتاں دے سامنے بن سور کے اون میک اپ کر کر اون او سمجھی عورتاں دے دشمن او عورتاں دے عزت دے دشمن کمینے پاک محمد کریم دی حکمت دے دسیا کہ میں محمد جو گیا تو میں جان ہر مومن میں گل کر لگا کل ات لاہور بیٹھ کے کی سنگیا اج تھوڈے چ کرنا ہر مسلمان کا میں اپنی عزت اپنی اولاد اپنی عزت اپنی اولاد دا نہیں ہو سکتا جو خیر خاں محمد کریم نے ہر مومن مومنٹ ہے اگر یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر مسلمان نہیں یعنی میں اپنی اولاد نال دشمنی کر سکنا وا اپنی عزت نال دشمنی کر سکنا وا میں اپنے, آ آ آ آ رشتہ اپنے عزیزان دی دنیا آخرت تباہ کر سکنا وا لیکن محمد کریم نہیں کر سکتا یعنی میری عزت اور میری میری عزت اور میری आ... دنیا آخرت आ... جی میں میرے آقا نے محفوظ کرنی ہے میں ہوجہ نہیں کار ساکتا اے عقید ہے بول دیں نہیں جی اور اے بھی ذہن چھ رکھنا اللہ دے محبوب دی امت چھ جی میں پاک نبی سرور ہاں میں پاک, نبی سرور مشفق اور مہربان نے کملی والے خیر خانے حضور دی امت دے اندر ضرور ایسے نائب رسول پیدا ہند ہے جڑے دی دنیا آخرت دی خیر خای زیادہ رکھتے لوگ اپنی دنیا دی آخرت دی خیر خائی نہیں رکھ سکتے جنا نبی نائب رکھ دے نے کوئی پیر امام شاہ ہوتا ہے کوئی پیر محر شاہر سونے نبیا جمنگ دے جم گئے رہن گے کہ بندے نیت اعتماد رکھنا کہ میں نقصان کر سکنا وا پر میرا نقصان نہیں کرنا میں اپنا گھاٹا کر سکنا وا مگر انہیں میرا گھاٹا کدی نہیں سوچنا میں سنگھی گل سمجھ گیا اور اپنی خود سان سیر س کوئی پتہ نہیں سن اپنے اولاد دے ٹبر دنیا سے برباد کرتے سانو خبر نہیں سی حضرت صاحب آئے نے سڈے حضرت صاحب آئے نے، انہا سانو طریقہ دسیا ہے سانو احساس دیوا ہے وہ اپنی ازت دے احساس دساس دلانے سارے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور سجنا معلوم ہویا اور نبی بار کہ بندہ اپنی عزت خیال نہیں رکھ سکتا جنہا سو گے جی میں کر جانا قربان جاوا ایک عجیب واقعہ سنان لگا سناواں بول سب مولا اے روم سرکار مسلم رومی والا مرشد شاہ شمس تبریز شاہ شم سبریز مولا روپی تجوی مول روم مرید کرنے آئے نے مولار روم نے عرض کی حضور جو کے بن گئے کمرے برما نے اپنا پیریشر لیا اپنی بچیاں لیا میرے <تصفيق> بزرگ لکھے مولا روم نے ایک کہانی کیوں پائی سی اپنا بولا روم شاہ تبریز نے ایک کہانی کیوں پائی سی شاہ تبریز نے کیوں آکیا وہ ازمانا چاہتے سن مینو اے نبی سمجھ کے وارس نائب اے میرا مرید ہونا چاہتا ہے کہ تیرے کوسول براہ راست فیض, دن دا فیض لے کے میری دے اے جو میم اپنے فیض لاستے واسطہ بنا چاہتا ہے نبی رسو لانگوزت کا محافظ صحیح وارش سمجھیا نہیں سمجھے گا ٹگ پا دے اوتو آخ گا تو فائدہ جسل مولا روم نے لیا کھڑا मौलै रूम बनाने औलाद नौलादे रंग सोनिया ने निहती रंग छंगे रंग पैलो मौलै रूम के दिल च इतमाद पैदा किया इम्तिहान किया रूम Oh, جلال الدین رومی تو تنی خیر خاں نہیں جنا میں محمد دا زندہ خیر خاں <تصفيق> سن لو مسلمان جہ جی دے بارے جی جی خطرہ ہوے جی میری عزت گا او نبی نبارش نہیں ہو سکتا پیر نہیں ہو سکتا پیر ہر وقت ہر جگہ نظر رکھے اور رید تو تعلق دار برائی ہوئی سمجھ پھر تقدیر آدھی نظر پھیر دتی ہے کیونکہ تقدیر دگ کوئی نہیں اڑ سکتا ورنہ قسم و ذات بھی کر گیا نا جی محمد نا اس دا, دنیا آخرت دا, دا خیر, اے نبی دا خیر بول دوں خیر گل جی میرا نہ آ گئی گل نکل گئی میں واپس اپنے موضوع وال چلنا وا ہوں جھولی پھیر گئے پہلا حضرت بلال نے رسول دی سنت ہو سنیا ہونے میں تکرار تھوڑا جہنا کردیا قربان جاوا نبی سونے نے چند ہی سی جدو حضرت سدھی اکبر نے سارا مال لیا کے حضور حضرت نے حضرت عثمان غنی حضور نے فرمایا سی دا دو روما دا خو دا او مون کھودتا ہے جن سے حضرت اس توجہ اٹھے بولو نا فرمایا کون حضور نے جیش تیار کرنے کو جنت آ حضرت اسمان اٹھے اونٹا دیا قطار لا دیا اونٹا دیا قطار لا دیا معلوم ہوا مسکین واسطے دین رکمہ واسطے چندہ منگنا سنت رسول اللہ دی جھولی چوک اگ سفیر بن جانا سنت بلال حبشی دی ابو اللہ اللہ اکبرو کبیرا ہاں نماز پڑھو نماز پڑھو شرطا روزہ رکھو شرط ضرور ہوتے ہیں شرائط ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں فرائض ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کام واسطے بھی کوئی شرط سن میں وہ بیان کر اس لحاظ نال میں وہ شرطہ نا پائیا جانتے مضمت کیتی سی میں اونج مضمت نہیں کی اونج میں وہ دسنا بولو چا سبحان اے دروے کھو میں پہلوں میں اشارہ کر گیا ایک ہے چندہ لینا شیطانی کاموں کی غلط اغراض و مقاصد کی ایک ہے دین کی خالص ہے غلط اغراض و مقاصد کے لیے یا غلط پابندی آس... پابندی لا کے امداد کوئی دے نہ بغیر منگن کو تو تا بھی لینا جائز نہیں تو چند جائز نہیں مدرس کا اعلانت نے فرمایا اگر یہ اپنے انگریزی تہذیب کے کسی کام کو مدرسے پر لازم نہ کریں اس کی پابندی ضروری نہ کریں تو فرمایا پھر لینا جائز ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کرکٹ وغیرہ کھیلنا مسجد مدرسے انگریز پابندی لکٹ کھیلو گے مدرسے, مدرسے تے پھر امداد دینا ورنہ نہیں آپ نے فرمایا امداد لینا جائز نہیں ہے تو بھائی میرے اے پہلی یہ شرط کہ جائز مقصد آستے ہو بھی. دین دین ہوجائز دین دین ہو پابندی واسطے نہ ہو نجائز کام نہ دی مذمت کی توجہ ہے ذرا سی بولو نا اللہ اکبر اگر چند اگریزا کا گلام میں ہونا پھر جائز نہیں अगर मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाने होवे फिर चंदा करना मोहम्मद की सुना दे जोली फेरना हजरत बिल दे बोलो दे सही है दरवे चंद चंदा एक देन आंद لینا لا زمی فروش نہ ہو او زمیران دا خریدار نہ او وپاری نہ بن کے آب واستے دے دین دے بئیمان بنا نہ دے گلت کام واسطے نہ دے یہ چند لینا پاک محمد دینس لوے پہلے دس چکا جہل مقصد فروشی نہ کرے کرے نہیں وہ چند جو مرضی حرام کام کرا یہ کردہ ہی لگا جاوے یہ چند دینا بھی حرام جا جہاں لینا بھی حرام لگی और सुनो, सुनो कुछ बंदे होंगे ने पैसे दे अगले काना करना का देना लहनत का लैके काना हो जाना यह भी लहनत आ نہیں بھائی میں قسم خدا دی کر کے نا وہ ہو جا زمیر شروع دا رکھے ہیں اور اسے زمیر دے چل رہے ہیں میں نو قریب کوئی بندہ اس سوچ کی نہیں آسکتا کہ نو کانے کرنے اس چندہ دینے ہیں جی ایک وارہ میں اپنا ہی جتے کہا رہ میرا ہا جی میرے کسی ملان نہیں کسی سنگھی نے بے وقوف نے جگہ کہہ دار فلانی نا بن رہے ہے مدرسہ ایک بندہ آ گیا جناب پینٹ شرٹ پائی ہوئی جان گیا میں اپنی ہے مہمان آئے عزت کری میں دی مذمت اور برائی دی مذمت کر رہا سا خلاف کفر برائی دولن ریا سا سنگا رہا سنتا رہا اللہ سونا فضل کرے میں سیدا جی ہے سارا بیان کر دیا گیا او دے, اندر اس دے اندر انگریزی طریقے دی مرمت جڑی سی وہ آ گئی جسل آ گئی میںوتل بس جی ہو گیا رہا میری دسیا جی فلانے بندے نے چالی پنج لکھ کوئی خدمت کرا گا میار کیوں بیٹھا نہیں کہ گلایا میںرب داویں خربا دچا رسول کر سن کے راضی خوش ہو کے اصل لوگ نہیں دا خسما نو کھاوے اصا وہ پاسا دین کا کدی ہی نہیں ہے ہاں جی اسی اوپ آسا دین دا قدی نہیں رکھیا آسا لانت بھیجنے آئے ایسے چندے تے روزی دوتے جڑا بندے نوں ضمیر فروش بنا ہوئے دین فروش بنا ہوئے اللہ ہے تے رب لوسے لو چندہ اس واسطے نہ لو کہ اپنا دین ضمیر گوا ہے اس طرح پاک نبی چند نہیں لیا اگلی گل سن پاک محمد کری میں بیاں کی نے دشمن سی دشمنا سجنا میرے آقا نے کافر نو کدی نہیں دیو چند بولو میرے آخان کافران کدی نہیں کو من مرد اسی طرح نا میں سنیا الحمد للہ میں کسی دیشمن نو اج تک نہیں آخیا چند دین دی دعوت دتی ہے جنہیں قبول کیا ہے جہی دین دے سچے خیر خان نے ان نو آخا ہے چلے دی خدمت کرو اج تک میں دشمن نو آخا دو پھر اور سنو ہوں اگر کوئی چندے او سو چشتی دین نو نقصان پہنچا رہا مطلب دا سجن نہیں سی دی سجن ہوں میں چندہ سجنا تو مانگ رہا پھر یہ آخنا اے تے دین دشمنی پیا کرنا گلط پیا کرکت سمجھ نہیں لگی جی گل اور میں تقریرا سن کے اگے بیان کرنے والے لوگ وہ میرے تو پہلا انہوں نے گڈی لے جسم کرجمے چہ کے گجتے وجدے وہ نہ چیز دا بیان اور خطاب رٹ کے آگے لکھ کے جی وہ لکھ کے میرا خطاب ایک پاس رکھ دیں تو بیان کر کے کر کے واؤ میری تکریر رٹ رٹ کے بیان یاد کر کے بھی تقریر اگلے نعرے میرے نام کا مار د تکریر ہوتی تقریر وہ کر ہے ہوں نعرا میرے نام کا کیوں بج رہے ہے بندے سمجھ رہے ہوں ستاب نے وہ سارا حد حد حد نو معلوم ہے کہ میرا بیان ہے اور میم معلوم ہے کہ میرے حضرت صاحب اور بیان ہے ہو میری توبہ میری توبہ قسم خدا دی کر کے نا میں سر پگ بن کے فارغ ہو کے کاموں کی گیا جو میں پڑھاؤنا ہستے جو میں پڑھاؤنا دی باری آئی میں لو وقت پورا یا دے بلال مسجد سی کاموں کی دی پانچ بندے اگے بیٹھے میں خطبہ پڑھن لگا خطبہ دے اوکھا سوکھا میں پڑھ لیا خطبے تو فارغ وہیاں دے قسم خدا دی میری ہوش ہی اٹھ گئی اگو پتہ نہ لگے بھی آنکھاں کیا چوب گوم سوم ہوگے بہریا ہے دسا منٹا چارٹ میں تھلے آج میں بڑا کچا ہوا بڑا شرمندہ حضرت دو بزرگ حضرت صاحب وڈے حضرت صاحب چھوٹے ان گلا سندیا اللہ خلیا سی نک مجمے نے حضور دے جوڑے باغ در صدقہ سارے سیرنا مارن گفرا ساڈے قلندر اقبال دی زبانی ساڈا اقبال فرما ہے خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خیر کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں سوا گچھ نہیں سالے این پڑھیا ویخیا ہے پڑھا جی ہو پڑھایا میرے ساتھ نے اچیف چیشتی بچا ہے میں کوئی قسم خدا دی کر کے نو ند اوقات امام کی گل اج نہیں انج ہونی چاہیے سی ج مناش کر دوست میری تقریر سن لو گیا پہلو لے اللہ وقت وقت تے میں نے یاد کمال اور استقامت حضور مخالفت بڑی اگت فرمایا میری عادت نہیں خلیفے آخری دم تک میں وقت دے لگی سی سی گرمی انار کوئی کپڑے کلہ شیر خدا دا اندر، اڈے تو چکی تر کے ساڈے گھر آ گئے میں شاد فال کشت گی میں جس وقت میں ہاں کوئی مائی دلال نہیں سابت کر سکتا کہ میں چند دار اس وقت بھی میں اپنے پیسہ جیڑا خدمت اس مدرسے خرچ کر رہا میں خرچ کر رہا کیوں کہ میں وقت دے رہا پڑھا رہا میں وظیفہ نہیں لے رہا میں تنخواہ نہیں لے رہا <سجن> میرے شگرد جہ تنخواہ تی تی ہزار چالی چالی ہزار نہیں ہوں ہاں جی پھر بھی اپنا میں اللہ واسطے خدمت کر رہا حالے بھی جی میں درویشا نو آخا سجنا نو آخا نو نا آخان ہے تے دین واسطے آکھاں بالکل شرعہ دے طریقے اور سارے اسلام نو سامنے رکھ کے پھر آکھاں راستہ سے روپاہ دے ہو پھر کوئی پاگلی ہو گا جڑا بولے اور اگر وہ آکھے کہ چشتی تیری عزت نہیں رہنی توارٹی فکر دی عزت نہیں رہنی تو میرے آپ راوہ میرے خیال دے ہو دے ناردہی بے وکوف نہیں ہونا کہ جنا تو میں مانگ رہاں ج مقصد ہوزر چت نہیں رحنی تو یہ سجن نے جے انہوں دی نظر چت نہیں نہیں رہنی تو موڑ مخالف پہلوں بھی عزت میری کوئی نہیں مخالف عزت نہیں کرتا ہوں دا. جی مخالف عزت نہیں کردا ہوں پتا لگ جائے اج بھی, ج... بھی وہ کوشش بھی غلط کریئے شاید شادی ہر ایک نو راضی کر سکنا پر دشمن راضی نہیں کر سکنا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی میرے ہیلی میں کڈنا چاہتا سا میں ہر حال چندے حرام نہیں کیتے اور جس طرح میں نجائز آخ اس طرح چندے نو حالے بھی نجائز اور میں کدی اوہ جا چندہ کر نہیں دیتے کراگا دی بے دین تو لوا گا نہیں انگریزی گلامی نہیں لوا گا حضور کرا گا جیسے گا اگر میری چاہتا ہے تو پیسے گا الحمدللہ پہلے دن تو اللہ نے دل بڑا ہی مستغنی بنایا بڑا ہی گنی تین دل یہ نہ سمجھا جی تین قلعے ایک دوست پاک پتن شریف اتھوں کے زمیندار سبر سمہ تو موت کے ٹبر سمہ دینس انج متا نے آخ مری ڈرا ل پڑھا تین قلعے کن سال ہوگی نا سال دو سال ہوتے دو سالسا ہو گیا پیسے نہیں گل میری جی. جی چند دی کر جی جانے جان جان جان سن لگے نہ سنگیا کوئی نہیں یا رسول اللہ تیرا ہو کے کیوں خیر منداں در در دا ردہ چول کتا کیوں صدوان چول کتا کیوں صدوان ایڈے بخار مردار کم ساڈے کو نہیں اللہ رسول دربار غلامی کافی بولے جسل شروع سنجد... مائد سنجد... سنجد... حسنجد... چند دی لوڑ نہیں روفی سبھی لا اللہ کاروبار آئے نا رجو کیا آئے نے خرچ کرنے چاہیے کوئی نظرا کر چندہ مگر گا تو میری اپنا کچھ سیاح بند آ کر پھر نہیں پاک کے کم نے آخر میرے آقا نے جو کم کیتا ہوں امت سنت ہی بنایا ہوں اور سنت ایسا نہیں چلنا کلنا ارے میرے بھائی میں مذمت کی شرط رکھا جا اسلام اندر رکھیاں گئی اگر انہاں نے چڈ کے ہوا تو اوی مذمت آ جی اسلام بالکل مطابق تو یہ چندہ کرنا پاک اسلام کا بہت بڑا حکم ہے ہاں ظاہر کر دینا پہلا میں کتاباں پلو لگا سیری کتاب کروڑا پہنچ گیا میں پہنچ گئی دیا وہ میں پلو راسی جس وقت میں سال ہو گیا بیٹھا پھر میں چندے کتب خانے میں درویشا نو بٹا ایلان کیا میں اس علم کا سی وارث بنا یہ یہ دی گا مدرسا متولی رو کچھ کر نہیں اللہ کروڑا روپے اللہ نہ کرے نہل ہوگوں احل نہیں رہا تو پھر جیڑا میرے جو چہل ہوئے گا وہ چلا تو کیا ہوں میرا حق نہیں جس لئے ہے کے کھاتے چ رکھ لینا میرا مقصد سریام میدان چ بیٹ کے انہوں گلا کہ چور وہ ہمیشہ گل لکاؤں سات جڑاں دھو میدان چند میں اللہ دے فضلنار کیونکہ سازاں چورانا کم کبھی کیتا نہیں لہٰذا غلط فہمی دور کرنا استے جنہاں کے کی اطراز کیتے نہیں انہاں دے شبہات خدشات دور کرنا استے میدان چند سارا کچھ بیان کر دیتا ہے اور آخر دے اندر آخر دے اندر میں گلارش کراں میں وہ شخص بیٹھا کہ پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ اندر کوئی ایسا عالم اور مقرر یا پیشوا یا پیر نہیں ہونا نے یہ خطاب کیتا ہوئے جگہ جگہ تھے میاں توڑ پھوڑ کرنی راہ ڈکنے بندے مروانے امبلا کے سال نے یہ حرام نے کسی نے بیان کیتا واحد نا چیزاں پورے ملک دے اندر راول پنڈی اسلام آباد تو لے کے کیڑے کیڑے ضلعے وچ میں پر ملا انہاں دناں وچ بیان کیتا اے نو دے اندر لوگ زور, زور کر کے اور یہ سارے کام کر رہے سن جسل وہ دے سن نہ چشتی اللہ دے فضل قرآن حدیث نے ادھروں توڑ فوڑ ہو رہی سی ادھروں راہ ڈکے جا رہے ادھر گڈیاں ساڑیاں جیسا سن جاندے جن بغیر کسی حکومت کی مدد تو حکومت کوئی دکھانا مقصد نہیں صرف اللہ رسول دکھانا مقصد اس مقصد کی خاطر نے برملا پوری دنیا نال چکر لے کے انہاں ساریا مانتا نو حرام آ اس کا نام سد لیا مچی ہے جب تک سورج چند رہے گا جب تک سورج خاجکار پیر محمد شفی سرکار اندازہ لگاؤ نے جگ دی مخالفت لی ہوگی ایک حق نو بیان کرنے دی خاطر ہزار بندے اُنہ دے دے سخت کےڈ فساد لڑائی حکومت نال ہو رہی ہوا بندہ ممبر میدان خلاف اے بولے شرا نہیں بیان کیتا لاہور کے ڈاکٹر نے کی کتاب کا حوالہ دے کر غلط مطلب نکال کر اس نے راستہ روکنے کو چاہا چی جی فلانے ڈاکٹر نے ترکیب تریف حدیث دی کتاب کے اندر راہ روکن ثابت ہے ممکن نہیں ممکن نہیں میں کہہ رہا ہوں میں فورن وہ کتاب کدی میں تقریر سے جا رہا سن لاہور شہر پردار اگر تینوں مطلوب سچ اخوا اور حق میرے نال ہے یہ دو جنگا کی کتاب ایڈی لمبی کتاب حدیث لبنا بہت اوکھا ہے تو پہلو پہلو میری حدیث لبا د راہیس گئی میں نشان لا لیا ڈاکٹر بھی غلط بولے بھی گلت بولیا بھی گلت بولے جا کے میں موضوع ہی وہی لا دوز پنڈ درایت پنڈ تحایت ٹاؤن شپ دال اتے جا میں مسجد کے اندر راجپوتوں کے موضوع میں لایا جس نے اندر وضاحت کی گلط تو جتوں مرضی پڑیا تقیرہ کوئی پڑیا تین اللہ میں سنو اس حدیث کا خلاصہ کر دینا کڑ دے نبی دیکار ان ہمسایا تنگ کرتا سی ہمسایا تنگ کرتا سی ہزور مار گاہ جان کے اپنے رکھ اپنے جا دے لنگتا ٹبگا پوچھے گا کی گل ہے کیوں بیٹھا ہے تنگ کردا ہے صاحب نے دوسرے دن دوسرے دن ہمسایا ہزور دی بارگاہ ہزور مہربانی فرمایا گھر کے چپ لوگ میں کدی بھی انہوں تنگ نہیں کرا گا میں محمد کی بارگاہ حد کر چلیا آیا حضور نے فرمایا جا راہ راہتے سبان رکھ کے جاؤ ڈاکٹر نے سمجھا راہ دے ہی رکھنا سی میں ڈاکٹر جی نبی سونے نے راہ ڈکنے نو سخت حرام فرمایا مسلمان نسافران نو راہ گیران نن کرنے تو نبی منع فرمایا ہے راہان فیل یہ اسی طرح کوئی بندہ پوچھے اور فلانا ریڑھی کھے لاؤں اور سڑک فلانی ریڑھی لا کے کڑوتا کوئی پاگل ہی ہوگا جیجار مطلب یہ بننے دلائی چلو راہ جا کے راہ بنے وٹ رکھ دم سمجھ نہیں لگی, دا دا لگی دا با دا با آ... با تو میرے بھائی راستہ روکے راستے, راستے روکے سارے دا فسادات دا آ... اور پورا پورا امن طریقے کے ساتھ ہاں جس کے پاس جس جس کے جس سے تمہیں شکایت ہے جس سے تمہیں شکایت ہے اس کے آگے جا کر بیٹھ جانا یہ سننا تو حضور دے حکومت وہ سننا تو ہے مہربانی مطابق ہی گل کرنے مطالبہ بھی نہیں مانتے لڑو نہ فساد نہ کرو راہ نہ ڈکو پریشان نہ کرو یہ سن لو یوراف والیا یورپ والے کمینے یورپ والے جہے نے انہوں نے بہت ہی کیونکہ ان دا کام یہ ہوئی ہے کہ وہ بے لگامے انہوں نے بے لگامی کر کے کتنے جا پچایا جگ نو جگ وہ ہمیشہ فسادات اور مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہم کیوںکہ مسلمان لوگ ہیں ہم اپنے رسول کے پیچھے چل کر لوگوں کو رحمت میں رکھنا پسند کرتے ہیں لانا اور نوسد میں رکھنا پسند نہیں کرتے لہذا ناچیز کی طرف سے ناچیز کی طرف سے کبھی تیس سال کے عرصے میں ایسا فساد کا کام نہیں ہوا نہیں جن سے ہوا ہے وہ افسوس جل سے کرتے رہے اور جس نے فسادات کے خلاف ہیں جی پورے ملک کے فسادیوں سے ٹکر لی ہو اور دین حق کو بیان کیا ہو اور لوگوں کو پرامن رہنے کا سبق دیا ہو اس کے متعلق اگر کوئی فسادی ہونے کی شکایت کرے تو میرے خیال میں ایسا ظالم کوئی نہیں اللہ جل شان وو صدقہ مدینے دے تاجدار دا حق دے تے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین شوگر دی دوائی ٹیکا چھوٹدا نہیں ٹیکا ٹیکا چھوٹ جاندا ہے انسولین چھوٹ جاندی ہے ایسے بندے جہاں بالکل فون کر دیتے کہ سان ٹھیک ہو گیا چڈ دئیے او شوگر دی دوائی میرے ڈرائیور کو پانچ سو نہیں